یہاں تک کہ کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور الفابلہ ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نرومادہ اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنی گھر والوں اور باپ مسلمانوں کو اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے